الحمد للہ الحمد للہ وقفہ جو ابیا اچھا جی آپ کے لیے جی بعض نے پوچھا ہے کہ جملہ مستانفہ اور جملہ حالیہ کو دوبارہ سے ذکر کر دیں جی ضرور کر دیں گے اور بعض نے جملہ کی ذاتی و صفاتی اقسام جی جملہ ذاتی و اقساتی ذاتی و صفاتی اقسام جملہ کی ذات بیتبار چار قسمیں تھیں اسمیہ فعلیہ شرطیہ اور ظرفیہ یہ چاروں قسمیں آپ نے یقیناً پڑھ لی تھی اس کے بعد جملہ کی صفاتی اقسام یعنی جملہ کی بیتبار صفات کے اقسام جملہ کی ذاتی اقسام چار یعنی جہاں کہیں بھی جملہ پایا جائے گا جہاں کہیں بھی ہوگا وہ ان چاروں سے خارج نہیں ہوگا یا تو جملہ اسمیہ ہوگا یا اہلیہ ہوگا یا شرطیہ ہوگا یا زرفیہ ہوگا یہ تو ذات کے اعتبار سے ہے اب صفات کے اعتبار سے جملہ جو ہے وہ کدھر ہے دیکھو جی شروع میں علم النحف کا سبق چل رہا ہے علم النحب کا سبق ہے جملہ کی کون سی اقسام علم علمب کا سبق ہے گزشتہ ہی سبق ہے جو پڑھ چکے ہیں جملہ کے ذاتی و صفاتی اقسام فصل نمبر دو میرے پاس جو کتاب ہے کراچی کی ہے ہے اس کا صفحہ نمبر ہے سات بلکہ آٹھ ٹھیک ہے صفحہ نمبر کی بی صفت عنوان یہ لکھا ہوا ہے بے صفت کے جملہ چھ قسم کا ہوتا ہے بی صفت کے جملہ छम का होता है को पता चला कि नहीं सफा नंबर आठ मकतबा दाखिल शाद की किताब है मेरे पास कराची की ठीक है सफा नंबर आठ बेतवार सिफत है منعو کا سبق ہے تو بتایا تھا کہ جملہ ذاتی اعتبار سے تو چار قسموں کے چار قسموں پر ہی منحصر ہے اس لیے ہوگا جملہ یا پھیلیا ہوگا یا شادییہ ہوگا یا ذخیرہ ہوگا لیکن صفات کے اعتبار سے جملہ کئی اقسام کو ہو سکتا ہے اس میں انہوں نے چھ قسمت کی ذکر کی ہیں میں نے بتایا تھا کہ ایک چیز ہوتی ہے ذات ایک چیز کی ذات ہوتی ہے اور ایک چیز کی ذات ہوتی ہے اور دوسرا ہوتا ہے کہ صفات جیسے ایک انسان ہے ذاتی اعتبار سے وہ انسان ہے لیکن صفات کے اعتبار سے وہ کتنی ہی کئی ساری صفات کا حامل ہوتا ہے لیکن ذات کے اعتبار سے یہی کہا جائے گا کہ وہ مثلاً زید عمر بکر ہیں ٹھیک ہے جی زید عمر بکر کوئی بھی ہے ہم کہہ دیں زید زید ہے زید کا نام زید ہے اب زید زید ہی ہوگا ایک آدمی اگر کہتے ہیں کہ جی زید بہت ہی با اخلاق آدمی ہے واحد اوکے ہے سب کے لیے ذرا سے بتائیے مجھے ایم آئی ایکسل آر والے بھی اور جی تو ہم کہتے ہیں کہ زید کیا ہے ایک آدمی کہتا ہے کہ زید بہت ہی باخلاق آدمی ہے ٹھیک ہے دوسرا آدمی کہتا ہے کہ زید بہت ہی سخی آدمی ہے تیسرا کہتے ہیں کہ زید بہت ہی امانت دار آدمی ہے اس طرح کی کئی ساری صفات ذکر کی جاتی ہیں اب دیکھا جائے گا کہ یہ ساری کی ساری صفات زید کی ہی ہیں تو یہ صفات ہیں زید ذاتی اعتبار سے وہ زید ایک ہی ہے وہ کئی ساری صفات کا حامل ہے تو اسی طرح ہر ایک جملہ مکمل طور پر جملہ ہوگا۔ ذاتی اعتبار سے تو وہی چار سوا. یا تو اسمیہ ہوگا یا فیلیا ہوگا یا شرطیہ ہوگا یا سفیہ ہوگا لیکن اس جملے کے اندر وہ جملہ کئی ساری صفات کا خود حامل ہوگا کہ جملے کے اندر کئی ساری صفات وہ صفات ہیں صفاتی اقسام جملے کے پہلی مبنا میں نے بتایا تھا کہ مبئی بیان سے ہے بیان کس چیز کو کہتے ہیں بیان بیان کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو کھول کر واضح کر واضح کر بیان کرنا ایک چیز مغلق ہے یا مبہم ہے اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے پوشیدگی پائی جاتی ہے کوئی فلان فلان چیز کو اچھے طریقے سے بیان کیا مطلب کیا ہے کھول کر واضح کر کے بیان کیا ہے اگر کوئی ابہام تھا تو وہ دور ہو گیا مبینہ بیان ہے مطلب کھول کر کے واضح بیان کرنا اگر ابہام ہو تو اس کو دور کرنا جی ٹھیک ہے جی اب دیکھیے اس کی مثال نے دی ہے الکلیمت ولاسط اقسام اسمن وفن و ہرپن تو ہمیشہ سے مثال سے جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ ویسے نہیں آتی اگر آپ ایک گھنٹہ تقریر کریں گے تو اتنی بات سمجھ میں نہیں آئے گی جتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کس سے جی مثال سے کیا ہو رہا ہے بھائی کیوں وائس بریک ہے وائس اوکے okay ہے جی ایم آئی آر جی بتایا کریں اب ہے ٹھیک ہے جی جب ہو تب بھی بتایا کریں جب نہ ہو تب بھی بتایا کریں یہ نہ ہو کہ جب نہ ہو تو بتا کے پھر آرام سے بیٹھے رہیں اور میں بھی ادھر بیٹھا ہوں آپ کا انتظار کرتا رہوں جی تو مبینہ بیان سے ہے مطلب کھول کر واضح کرنا تو مثال دیکھیے الکلی متعلیہ صلاثتِ اقسامین یہ ایک جملہ ہے ٹھیک ہے جی پوری جو ترکیب ہوگی مکمل جملے کی الکلمت اللاحت اقسام اسم و فعل و حرفن یہ تو چلی جائے گی ذاتی اعتبار سے اسمیہ فیلیہ شرطیہ وغیرہ میں لیکن اس مکمل کلام کے اندر کئی سارے جملے ہیں کئی ساری چیزیں ذکر ہیں یہ کئی سفات صفات کے حامل ہیں اب پہلا جملہ یہ ہے جی الکلمت اللہ اقسام یہ جی کلمات قسم پر ہے تو اس کے اندر ابہام پایا جاتا ہے تھوڑا سا انسان کو تشویش ہوتی ہے جب بھی انسان سنتا ہے کوئی بھی سنے گا کہ الکریمت اللہ صلاحِ اقسام ان کلمہ تین قسم پر ہے تو سننے والے کا فوراً ذہن میں آئے گا کہ کلمہ تین قسم پر ہے جبکہ بشر بشردے گا اس کو پہلے سے پتا ہو کہ کلمہ کیا چیز ہے ٹھیک ہے جی جب یہ معلوم ہوگا کلمہ تین قسم پر ہے تو فوراََ اس کا ذہن اس بات پر جائے گا کہ وہ کون سی تین قسمیں ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے جی تو پتہ یہ چلا کہ اس جملے کے اندر کیا ہے ابہام ہے اس ابهام کو دور ہونا چاہیے اس ابهام کو دور کرنے کے لیے اس کے متصلن بعد لائے ہیں اسم ون فعل ون تو پوری بات یہ بن گئی الکلمات اسم ون فعل ون تین قسم ہے اسم فعل اور حرف تو دیکھیے دوسرے جملے نے آکر پہلے جملے کے ابهام کو دور کیا ہے اور اس کو بیان کیا ہے واضح کر کے تو مبینہ جملہ کی صفاتی اقسام میں سے پہلی قسم ہے مبینہ یعنی دو جملے ہوں ان میں سے ایک جملے کے اندر ابام پایا جاتا ہو دوسرا جملہ آ کر اس کو دور کرے اور اس تشویش کو دور کرے اور واضح کر کے بیان کر دے تو یہ مبینہ ہو جائے گا ٹھیک ہے جی دیکھیے تقریر میں بھی ذرا کتاب میں دیکھیے کھول کر مبینہ بیت صفت کا جملہ اچھے ان کا ہوتا ہے نمبر ایک مبینہ جو پہلے جملہ کو کھول کر بیان کر دے جیسے القلی مت و اللہ تعلقات اقسامن عصم ال و حارف اس مثال میں پہلے جملہ کا مطلب صاف نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ کون سی تین قسمیں دیکھیے جی صاف معلوم نہیں ہوتا تھا بلکہ ابہام تھا کون سی تین قسمیں ہیں تو دوسرے جملہ نے اس کو بیان کر دیا کہ وہ اسم فعل و حرف ہیں اسم فعل و حرف ہیں جی تو یہ مبینہ سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو جملہ کی صفاتی اقسام میں سے پہلی قسم جو مبینہ ہے وہ سمجھ میں آئیے آپ لوگوں کو جی خاص طور پر جنہوں نے پوچھا تھا مبینہ کے آپ کو پھر بھی اگر بات سمجھ میں نہیں آئی تو میں تھوڑا سا انداز بدل کر سمجھا دیتا ہوں تو بتا دیجئے چلیے جی الحمدللہ دوسری قسم تھی معللہ دوسری قسم کیا تھی معللہ موال نے آپ کو کہا تھا موال علت سے ہے عربی کے اندر علت کہتے ہیں وجہ کو کس کو کہتے ہیں وجہ کو آپ نے یہ کام کیوں کیا کس کیا کس وجہ سے کیا اس کی بتانا ہے کہ یہ کام کیوں کر ہوا وجہ کس وجہ سے کیا تو اس کو کیا کہتے ہیں علتین کس علت کی وجہ سے کس وجہ سے ٹھیک ہے جی علت کس وجہ کو کہتے ہیں وجہ با... یعنی میں ایسی مثال اس لیے دے رہا ہوں کہتے ہیں نا کہ میں نے فلاں کام اس لیے کیا یا اس وجہ سے کیا تو وہ بلی وجہ علت کو علت کہتے ہیں عربی میں ٹھیک ہے علت سے ہے وجہ کہ کسی کلمے کے اندر اگر کوئی دو کلمے ہوں اس کلمے کے اندر ایک اس جملے کے اندر پہلے ایک جملہ ہو اس کے دو کلمے ہوں پہلے کلمے کے اندر یا پہلے جملے کے اندر کیا ہو کوئی حکم بیان کیا گیا ہو یا کوئی ایسی بات بیان کی ہو جی کیا ایم آئی ایکس ایل آر پہ آواز کلیئر نہیں ہے ذرا دیکھیے آپ منتظم جی جلدی سے ذرا کلیئر نہیں ہے تو اب اوکے یہ کیوں بریک رہتی ہے سب کے لیے ہے یا کسی کے لیے ہے آپ ذرا دیکھیے جی یہیں رہیں اور ایم آئی یکسل آر پہ سنیں جب بھی دوبارہ اگر مسئلہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیے گا ٹھیک ہے جی کوئی بھی بتائے مجھے بریک ہو یا سلو ہو کوئی بھی بات ہو جی جی تو دوسرا جملہ تھا جملہ کی دوسری قسم جو تھی وہ تھی مح اللہ مح اللہ سے ہے کہ دو جملے ہوں ان میں سے پہلے جملے کے اندر کوئی حکم بیان کیا گیا ہو یا کوئی ایسا کلام ہو اور دوسرے جملے میں آ ہم بس کیا کر سکتے ہیں آپ تو? تو جی تو اب ایسا ہوگا کہ دو جملے ہوں گے دو جملوں کے اندر پہلے جملے کے اندر کیا ہے کوئی حکم ہوگا یا کوئی کلام ہوگا لیکن دوسرے جملے نے اس کی علت اور وجہ بتائی ہوگی کوئی کوئی حکم دیا گیا ہے تو یہ کیوں کر حکم ہے اس کی وجہ اور علت بتائی ہوگی ٹھیک ہے جی معللہ علت سے ہے وجہ سے ہے کہ دو جملے ہوں پہلے جملے کے اندر کوئی حکم بیان کیا گیا ہو دوسرے جملے میں اس حکم کی وجہ بتائیے ہو کہ یہ حکم کیوں دیا گیا ہے ٹھیک ہے جی دیکھیے ذرا کتاب میں معللہ جو پہلے جملہ کی علت بیان کر دے جیسے حدیث شریف میں آتا ہے مثال دیکھیے لاتسو ائیام اکلن و شور بین ان ایام کے اندر تم کیا نہ رکھو روزہ رکھو ان ایام سے مراد ہادہ الیام الیام سے مراد پانچ دن ہیں یعنی دو عیدین کے اور تین دن مزید ایام تشریق کے ٹھیک ہے جی ایام تشریق یعنی کہا جاتے ہیں یہ جو عید الاضحیٰ ہاں ہے ٹھیک ہے جی اس کے بعد کے دو دن اور ایک دن پہلے کا ٹھیک ہے تین دن یہ آ, چار اور اے, ایک چھوٹی عید کا ہو جائے گا پانچ تو یہ کل پانچ دن ہیں ہاں جی جنہوں نے لکھا ٹھیک لکھا ایام تشریق یہ پانچ دن ان پانچ دنوں کے اندر روزہ نہیں رکھنے کا کیوں روزہ نہیں رکھنا اس کی آگے وجہ بتا دی کہ کیا جی فن ہا امل و شوربن کہ یہ کیا ہیں؟ کھانے اور پینے کے دن ہیں تو دیکھیے اس نے وجہ بتا دی علت بتا دی کہ کیا ہیں؟ کھانے پینے اور جی کھانے پینے کے دن ہیں تو اس کے ان دونوں کے اندر روزہ نہیں رکھنا جملے کے اندر کیا تھا حکم بیان کیا دوسرے نے آ کر اس کی وجہ بیان کر دی تو یہ جملہ معللہ ہو گیا آگے دیکھیے جی حدیث شریف کے پہلے جملے میں پانچ دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے اس کی علت دوسرے جملے میں بیان فرمائی ہے کہ وہ کھانے پینے کے دن ہے تو اس کی علت بتا دی ہے انہوں نے لکھ دیا ہے ایدین و یام تشریق دین دو دین ہوگی یا یام تشریف باقیہ دن ہوگی نمبر تین جملہ کی بیتوار صفات کے جو تیسری قسم ہے وہ معترجہ تو معترجہ میں نے بتایا تھا معترجہ اعتراض سے ہوتا ہے اعتراض کو کہتے ہیں اعتراض یعنی اشکال تو دو جملے ان جملوں کا آپس میں تو تعلق ہو لیکن بیچ میں جو ایک جملہ آ رہا ہو چھوٹا سا وہ بالکل معترضہ ہو اعتراض کے طور پر ہو اس کا پہلے والے جملے سے اور بعد والے جملے سے کوئی تعلق نہ ہو ان اس جملے کا جی کوئی بات نہیں ہے لیکن اب اتنا بتا دیں کہ اب تو ہاتھ ہی لگ گیا جی بتائیے جی تو دو ہے درمیان تو, ہو ہو تو, تو دیکھیے جی چل رہی تھی کہ ابو حنیفہ نیت یہ ہے کلام یعنی ابو حنیفہ کا تعلق کال اب حنیفت ہے لیکن بیچ میں ایک جملہ واقع ہو رہا ہے رحمہ اللہ تو یہ جملہ جملہ معتریزہ ہے سمجھ میں آئی بات جی جملہ معتریزہ جو دو جملوں کے درمیان ہے بالکل بےجوڑ واقع ہو جس کے پہلے جملے سے بھی اور بعضرے جملے سے بھی کوئی تعلق نہ ہو جیسے رحم اللہ یا اسی طرح غوری اللہ عن ہوتا ہے اسی طرح وغیرہ وغیرہ پال ابوحنیفہ انیت فلوزو مکمل کلام یہ ہے لیکن بیچ میں جملہ معترزہ آئے گا تو پورا کلام یوں بنے گا پال ابو حنیفہ تو اللہ تعالیٰ انی یتف الوزو العزد بشرطن جی سمجھ کے راغل کنا ہوں پوشو کا نا سمجھ میں آئیے آپ لوگوں کو یہ نہیں جملہ معترزہ جی سمجھ آ گئی ہم. نمبر چار جملہ مستانفہ جملہ مستانفہ مستانفہ استناف سے ہے مستانفہ استناف استناف کہتے ہیں کسی چیز کو پیدا کرنا یا دوبارہ پیدا کرنا کسی چیز کو کیا کرنا پیدا کرنا نئے سرے سے شروع کرنا بالکل ابتدا کرنا اس کی استیناف سنیے جی ذرا توجہ سے جو صاحب پوچھ بھی رہے تھے ٹھیک ہے جی مستعنفہ اجتناف سے ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کیا کرنا جی نئے سرے سے شروع کرنا نئے سرے سے پیدا کرنا اور نئے سرے سے شروع بالکل کسی کام کو شروع کرنا اور ابتدا کرنا اجتناف کہلاتا ہے تو کلام کا استیناف دن کیا ہوگا مستانفہ جملہ مستانفہ یعنی ایک مکمل جو کلام ہوگا جو مکمل کلام ہوگا اس کے جو شروع والا جملہ ہوگا وہ جملہ مستانفہ کے گا یعنی جہاں سے ہم ایک کلام شروع کر رہے ہیں جہاں سے کلام کا ابتدا ہوگا جہاں سے کلام افتتاح ہوگا جہاں سے کلام شروع ہوگا اس کو جو پہلا جملہ ہوگا وہ جملہ مستانفہ کے گا کیوں جی اس لیے جملہ مستانفہ کہلائے گا تو مستانفہ کا مطلب ہوتا ہے استناب سے یعنی شروع کرنا اور بالکل ابتدا کرنا نیا کلام نئی بالکل نیا نیا شروع کرنا تو جب ایک مکمل کلام ہوگا تو جہاں سے ابتدا ہوگی اس کلام کی شروع میں اس کلام کو جو سب سے پہلا جملہ آئے گا وہ جملہ جملہ مستانفہ ہوگا کیوں جملہ مستانفہ ہوگا اس لیے کہ وہاں سے کلام شروع کیا گیا ہے نیا کلام وہاں سے شروع ہوا ہے اس لیے وہ جملہ جملہ مستانفہ کہلائے گا ٹھیک ہے جی مستانفہ نمبر چار بیبار صفت کے جملہ کے جو چھ قسمیں ہیں ان میں سے چوتھی قسم ہے جملہ مستانفہ مستانفہ استیناف سے ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے نیا شروع کرنا نیا کام نیا طریقے سے شروع کرنا وہ جس سے نیا کلام شروع کیا جائے دیکھیے جی یہاں نیا کلام شروع کیا جائے چونکہ تعلق کلام سے اس لیے کیا جائے کلام مستانفہ جیسے اس کو جملے بھی کہتے ہیں جی مثلا زید ہے کوئی کوئی کسی کا نام زید ہے وہ آپ لوگوں کو بتا ہی رہا تھا کہ یار کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فیل اور حرف وہ آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ کلمہ کی تین قسمیں ہوتی ہیں اسم فیل اور حرف لیکن تھا وہ عرب سے تعلق رکھتا تھا تو اس نے آپ لوگوں کو کہا الکلیمت و علی اقسام اسم وف و جیسے ہی اس نے یہ مکمل کلام کیا تو ہمیں معلوم ہوا کہ الکلیمت صلاحت اقسام یہ جملہ اس میں ہوگا اس لیے کہ جملہ اس میں ہوتا ہی ہوئے گا جس کا پہلے نمبر پہ چونکہ ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ جی جملہ کی صفاتی اقسام کے اعتبار سے کہ اس کلام کے اندر تو کئی سارے جملے ہیں اب ہم نے دیکھنا ہے کون سا اس کون سا جو مبینہ ہے کون سا معلہ ہے کون سا مستان ہے کون سا کیا ہے کون سا کیا ہے جی وائس اوکے ایم آئی ایکس ایل آر وائس ایم آئی اکسل آر جلدی سے جی تو اب ہم نے اس کے اندر اس کلام کے اندر یہ دیکھنا ہے الکلیمت ولیٰ صلاثت اقسام اسم الفیال الوحالفن تو ایک دم سے جیسے ہی زید نے یہ کلام کیا تو بکر نے فوراً کہا کہ الکلیمت و علیہ صلاطت اقسام یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مستانفہ ہے تو تیسرا بندہ آ گیا جی جیسے ہی زید نے یہ کلام کیا تو بکر نے کہا کہ الکلیمت و علیہ صلا اقسامین کے اندر الکلیمت ولّہ صلاس اقسام یہ جو جملہ ہے یہ جملہ مستانفہ ہے زید نے وہ کہا بکر نے یہ کہا تو خالد نے کہا ارے بھائی آپ نے اس کو جملہ مستانفہ کہہ دیا تو کیوں کر مستانفہ کہا تو بکر نے کہا کہ جب مستانفہ میں نے اس کو اس لیے کہا ہے کہ اس سے نیا کلام شروع ہوا ہے اس لیے کہ الکلیمت ولّہ صلاق اقسامن یہ ایک ایسا مکمل کلام ہے اس کے بعد چونکہ اسم ان وفیل البحارفون بھی آیا ہے اب ہمیں یہ معلوم ہو رہا ہے کہ ایک مستقل کلام میں اس سے پہلے اور کوئی کلام نہیں ہے اور یہ کلام کی بالکل ابتدا ہے اور یہاں سے ایک کلام شروع ہوا ہے اور جو کلام جہاں سے شروع ہو تو اس کے پہلے جو کلمات ہوتے ہیں پہلا جو جملہ ہوتا ہے جو جہاں سے نیا کلام شروع کیا جائے تو اس کو جملہ مستانفہ کہتے ہیں اس لیے اللہ کلمات صلاح اقسام یہ جملہ جملہ مستانفہ ہے جی تو جملہ مستانفہ آپ کو سمجھ میں آیا تو جہاں سے نیا سکا نیا کلام شروع کیا جائے بس الکلیمت اللہ تعالیٰ تقسام آگے پورا جملہ جیسے عثمن و فعل و حرف لیکن جملہ مستان فیصلہ کے اندر کیا ہے وہی ہے الکلیمت اللہ تعالیٰ تقسام نمبر پانچ جملہ کی بے اعتبار صفات کے جو چھ قسم کے پانچویں نمبر کی جو قسم ہے وہ ہے حالیہ حالیہ یہ کسی کا حال بتائے میں نے آپ لوگوں سے کہا تھا جملہ حالیہ وہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر کسی کا حال بیان کیا جائے کہ اس کا حال کیا ہے یہ وہ کس حال میں ہے یا اس نے اگر فلاں کام کیا ہے تو وہ کس حال میں کیا ہے وہ کیسے کیا ہے انہوں نے اس کی مثال دی ہے جی جا جا نی زئی دن کہ زید میرے پاس آیا وہ سوار تھا اب بتایا تو صرف اتنا ہے کہ زید میرے پاس آیا ہے اب ہمیں نہیں پتا کہ زید کیسے آیا ہے پیدل چل کر آیا ہے سواری پر آیا ہے سواری پر آیا تو وہ بھی کون سی سواری پر آیا ہے ٹھیک ہے جی ہوں حالیہ حالیہ جملہ حالیہ تو اب حال کو بھی بیان کریجے جی کہ وہ کس حال میں آیا ہے تو انہوں نے بتا دیا ان وہ کیوں کہتے ہو کہ ایم آئی ایکسیل آر پہ واحص نہیں ہے کیوں جی ایم آئی ایکس ایل آر پہ نہیں ہے مسئلہ تب گڑبڑ ہوتا ہے آپ لوگ یا تو مکمل طریقے سے آتے نہیں ہیں ٹھیک یا یہ ہے کہ آپ لوگ ساتھ ساتھ اپنے سسٹم کو دیکھتے رہا کریں اب ٹھیک ہے جی اب ہے وائس آپ لوگوں کے لیے ایم آئی ایکس آر والوں کے لیے وائس ہے جی اب باقیوں کے لیے نہیں ہے تو ہم کیا کریں اب سکایب پہ ہے جس کو جہاں پہ بھی آواز آ رہی ہے نا تو وہیں پہ چلا اب کیا کریں آپ بس برحال یہ ہے کہ آپ جو بھی ساتھی ہو جتنے بھی ہو جس کو جہاں کہیں بھی آواز آ رہی ہے بس وہ وہیں آ جائے کیا کر سکتے ہیں آپ کے ساتھی ہیں وہ ساتھی سارے آ بھی نہیں رہے اس پر ہم تو اب صرف یہ رہ گے کہ ہم ان کو ہاتھ جوڑ کر کہیں کہ آپ ایم آئی ایکس آر پہ آ جائیں جن کو آئی ڈی نہیں آتی تب بھی ہم نے آپ کے ساتھیوں کو کہا گیا ہے کہ وہ آپ کو کہیں گے وہ آپ کو آئی بنا کر دیں گے وہ آپ کو جس قسم کا بھی آپ کو تعاون چاہیے وہ آپ کے ساتھ تعاون کریں گے تو آپ یہاں آ جائیں تب ہم کیا کر سکتے ہیں اس میں تو کیا کریں ہم ٹھیک ہے یہی صحیح رہا کل سے ہم واپس انسپیک پر چلے جاتے ہیں وہاں بھی پھر یہی ہے سکائے پھر بھی ہمارے ساتھ ساتھ ہے نہیں تو سب انسپیک پر ایڈی بناتے ہو تم لوگ نہ ایمہ ایک سل آر پر بناتے ہو کیا کریں پھر یا تو پھر سارے سکائب پر آجاؤ بس صرف سکائب پر سب بکوا کریں بس یہ لوگ آپس میں آپس میں دے کر لیں کیا کرنا ہے کہاں جانا ہے ہمیں جہاں کہوگے ہم وہاں آ جائیں گے درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے تھری محفل میں غنیمت جہاں بیٹھ گئے ثقافت کووگے ہم یہاں آ جائیں گے آپ کو پڑھانے کے لیے ایم آئی ایکس ایل آر پے کوو گے ہم یہاں آ جائیں گے اور کا کہوگے ہم وہاں آ جائیں گے جہاں کا کہوگے ہم وہیں جائیں گے لیکن سبق آپ کو پڑھانا ہے نہیں جی یہاں نہیں منگوانا سب سے صرف ایم ایل آر پہ میں صرف ایم ایکس ایل آر پہ لوں گا تو یہ جتنے لوگ یہاں سے قائم کھول پہ کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں ان کا کیا ہوگا اب ہے ابھی کو ابھی سنا دو کل سے انشاء آمین جزاک اللہ خیرم و حسن جی ٹھیک ہے ٹھیک جی ٹھیک ہے جیسے حکم کیا حکم آیا جی آپ کم سمجھا دیں گے کوئی بات آپ کو یہ بھی سمجھا دیں گے ان کل ایسا کریں گے جی ٹھیک ہے میں کل ان صرف اور صرف ایک بائیک پہ آؤں گا باقی آپ لوگ جیسے کریں جو جس کو کال کرنی ہے وہ وہاں سے پھر اپنے ساتھیوں سے وہ کر لیں اگر کوئی پریشانی ضرور مجھے ہی میسج کر دیجیے گا جس کو کوئی پریشانی ہو تو میں خود آ جا رہا ہوں ٹھیک ہے جی آپ ہوگی میرے پاس بھی اگر آپ لوگ میں سے کسی کو بھی کوئی پریشانی ہوئی تو ضرور بتائیے گا خیر فی کو پورا کر دیں جملہ حالیہ جملہ حالیہ وہ جملہ ہے کہ جس کے اندر اس کے حال کو بیان کیا جائے اس کی حالت کو بیان کیا جائے تو یہ دیکھیے کہ جان لے دن وہ کے زید میرے پاس آئے اس حال میں کہ وہ کیا تھے سوار تھے تو حال کو بیان کیا ہے کہ جملہ حالیہ وہ ہے کہ جس کے اندر حال کو بیان کیا جائے جی اچھی بات ہے کریں جی آخری جنہوں نے پوچھا تھا جی جملہ حالیہ کے حوالے سے جملہ حالیہ کی تعریف کر دیں دوبارہ سے تو آپ کو جملہ مستانف اور جملہ حالیہ سمجھ میں آئے جی جلدی سے بتائیے ذرا جنہوں نے پوچھا تھا خاص طور پہ اور باقی عام طور پہ سب ساتھیوں کو سمجھ میں آئے ہیں تو ٹھیک خاص طور پہ ان کو جنہوں نے پوچھا تھا جی چلیے جی آخری ہے جی جملہ معتوفہ وہ جملہ ہے جو پہلے جملہ پر کیا جائے جا زیدن و ظہاب امرون انہوں نے لکھا ہے لیکن میں نے آپ کو کہا تھا اس کو کیوں پڑھیے جا ازدھن و امرون جا ازدن و امرون زید آئے اور امر آیا ٹھیک ہے جی تو یہ جملہ کاتف ہے جا زعد ان کہہ دیا اب بار دوبارہ سے و جا آمرن کہنے کے بجائے کیا کر دیتے ہیں بیچ میں وؤ آتفا لانے کے بعد آگے وہ ذکر کر دیتے ہیں بس پڑھنے والے کو جیسے ہی وہ کہتے ہیں جا زیدن و آمرون تو ویسے ہی وگاتا ہے تو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ امر کا آتف بھی زید پر ہے جو حکم زید کے لیے ہے وہ امر کے لیے ہے تو جا ازد المرن سمجھ میں آگیا کہ زید بھی آیا ہے اور امر بھی آیا ہے اتف کا مطلب یہ ہے جو حکم ماتوف کا ہے وہ حکم ماتوف علیہ کا ہے ٹھیک ہے جا ازن و عمرن. زید آیا اور امر بھی آیا بجائے اس کے دوبارہ سے کہا جائے کہ جاید و جا امر کیا کر دیتے ہیں جا ازفا لا کر اگلے جملے کو پہلے والے جملے پر عطف کر دیتے ہیں عمر. عمر اور زید دونوں آئے جی یہ بھی سمجھ میں آ گیا جملہ ماتو... جملہ معتوفہ سب کو سمجھ میں آ گیا بس آج کے لیے اتنا کافی گزشتہ سبق ٹھیک اچھا ہے اور کسی نے کوئی بات تو نہیں پوچھ باقی یہ کہ آپ نشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے ہم اگر کسی بات پر میں اگر خاص طور پہ اگر آپ کو کسی بات پر یہ کہتا ہوں کہ نہیں رکھتے تو یقیناً وہاں آپ کی غلطی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی آپ کی دواؤں کے لیے جو جو حضرات دعائیں دیتے ہیں بہت بہت شکریہ جزاک اللہ آپ لوگوں کی دعاؤں کا لیکن بات یہ ہے زوال کا وقت کیا ہوتا ہے زوال کا وقت وہ ہوتا ہے کہ آئین نے کے جب سورج بالکل یعنی آدھا فاصلہ طے کر جاتا ہے اپنی مسافت کا ٹھیک ہے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ بالکل سر پہ آ جانا زوال ہوتا ہے اس کے تقریباً اصل میں تو کل تین سے چار منٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ احتیاطا 10 دس منٹ دے دیے جاتے ہیں اب وہ ہر شہر کے مختلف ہیں اگر آپ پاکستان کے اندر ہیں اس میں ہر شہر کے مختلف ہیں ٹائم ٹھیک ہے کہیں پر ایک دو منٹ کا تین منٹ کا آپ کو ضرور مختلف ملے گا تو وہ ہر ایک شہر کے جو نماز اوقات کے نقشے چھپتے ہیں وہاں سے بھی مل جاتا ہے اس میں تو کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں تو میں آپ کو اگر آپ میرے شہر تو میں آپ کو کل بتا دوں گا دیکھ کر فکس ٹائم بلکہ جس شہر کا بھی کہیں گے مجھے شہر کا نام مجھے میری کر دیجیے گا میں انشاءاللہ آپ کو کل بتا دوں گا کل بتا دوں سوال جی جی گھڑی کا ٹائم کے حساب سے بتاؤں گا تب جب آپ کے شہر کا نام ہمیں پتا ہوگا تو میں ان آپ کو ضرور بتا دوں مجھے میسج کر دیجیے گا آپ جی مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں نے کون سی ایسی مثال دی تھی جی چینج ہوتا رہتا ہے سارا سال زوال کا وقت چینج ہوتا رہتا ہے عربی میں مثال دی تھی یہی کہا تھا نا کہ جا امر یہاں تو لکھا ہوا نا کہ جا بن ہاں تو جا ازد الحاب آمرون لکھا ہوا تو میں نے کہا تھا کہ جا از زیدن و آمرون زید آیا اور آمر آیا اس کے علاوہ تو میرے ذہن میں نہیں ہے کوئی میں نے ایسی کوئی مثال دی ہوا وہ کوئی ایک لفظ ایسا کوئی یاد ہو تو بتائیے گا جا از زیدن و آمر بہت سارے لوگ ہوں ہاں تو یہ کہا تھا نا میں نے یہ کہا ہے ٹھیک ہے سمجھ میں آ گیا مجھے کہ میں نے کہا نا کہ دیکھیں معتوف اور ماتوف الح وہ پر ضرورت کے لیے है جاتا ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ اب دیکھیں اگر ہم ماتوف اور ماتوف الح نہیں کرتے ہیں ایک بندہ ہے اگر اس کو یہ بتانا ہے کہ میرے پاس امر بکر خالد یہ سارے لوگ آئے تھے امر بکر خالد یہ تینوں آئے تھے اب وہ اس کے لیے دو آپشن یا تو وہ یوں کہ عربی کے اندر جا انی ونی بکرشکل کلام ہے وہ یہ سارے کہ جا انی زئی جا ان جا انی, آنی بکرون جا انی خالدن ٹھیک ہے تو اب اس کے لیے آسانی کے لیے یوں کر دیا جاتا ہے کہ ایک ہی فعل لایا جاتا ہے اور باقی ایک حکم کر لینے کے بعد اس کے بعد وہ حرف عتفہ بھی ملاتے ہیں اور اس کے بعد جتنے بھی آنے والے ہیں ان کو اس پر عطف کر دیا جاتا ہے اب ہم کہہ دیتے ہیں جا عنی زعید ان و امر و بکر و خالد اب ہر ایک لیے جا جا نہیں لاتے کہ ہر بار جا ا ہر بار جا ا ایسا نہیں ٹھیک ہے بلکہ کیا کریں گے صرف ایک ہی بار کہہ دیں گے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک آپ کو اجازت ہے جانے کی جا سکتے ہیں آپ تو اب یہ کہہ دیتے ہیں کہ جا عنی زعید و عمر و ان و خالدن تو وہ عرفات فلا کر بیچ میں پھر کہہ دیتے ہیں کہ اب سب کے لیے جا کا حکم لگ جاتا ہے عرفیاتف کے ذریعے سے وہ سب کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی سمجھ میں بات شاید آپ یہی کہہ رہے تھے اب بار بار جا جا کہنے کے بجائے وہ عرفیات فلا کر اس بات کو ختم کر دیا جاتا ہے اور اس مشکل سے بچنے کے لیے آسان آسان بنا دیا جاتا ہے اور مختصر کر دیا جاتا ہے کلام کو وہ عرفیات کیونکہ اس لیے کہ معتوف کا وہی حکم ہوتا ہے جو معتوف عالیہ کا ہوتا ہے جی سمجھ میں آگے سب کو معتوف ماتوف آلے جو مثال دی ہے وہ بھی ٹھیک ہے جی دعاؤں میں ضرور یاد رکھا کریں ہاں تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ آپ کو اگر کسی بات پر تھوڑے سے سخت الفاظ لگتے ہیں یہ سخت الفاظ لفظ میرے لیے استعمال ہوئے کہ کیوں یاد نہیں کیا کیوں آپ نے ایسا لفظ غلط پڑھا ہے کیوں آپ نے اس کا جملہ غلط بنایا تو وہ آپ کے فائدے کے لیے ہے اور آپ ہی کے لیے کہا جاتا ہے اس لیے کہ ظاہر ہے ہم بھی ہیں آپ کو پڑھاتے ہیں آپ آپ کے لیے محنت کرتے ہیں آپ لوگ بھی یقیناً محنت کرتے ہو باقی اس سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ لوگ سمجھ میں نہیں آ رہی ابھی ابتدا ہے آپ کو سب کچھ سمجھ میں آئے گا ان تھوڑا سا آپ چلیں گے تو سب کچھ سمجھ میں آئے گا میرا تو ڈانٹا ہے ہی نہیں ہے ڈانٹ کیوں ڈانٹا میں نے ہے ہی نہیں کسی کو صرف اتنا کہا کہ کیوں غلطی کی ہے اس کو ڈانٹنا تھوڑا کہتے ہیں ڈانٹ دیکھی ہی نہیں ہے تم بھی ٹھیک ہے ڈانٹا وانٹا نہیں ہے میں نے کسی کو بھی تو اس لیے یہ سب آپ کے فائدے کے اگر آپ کا خیال رکھتے ہیں آپ کو عزت دیتے ہیں اور آپ سارے کے سارے ہمارے لیے قابل احترام ہیں ٹھیک ہے اور آپ لوگوں سے تھوڑا سا مزاق کرتے ہیں تاکہ آپ لوگ کھل کر بات کر سکیں کھل کر سبق پوچھ سکیں سبق کے حوالے سے کوئی بات ہو یہ صرف آپ کے لیے کیا جاتا ہے وہ بھی آپ کے لیے ہوتا ہے اور جہاں پر ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے اسی غلطی کیوں کی تو وہ بھی آپ کو تھوڑا سا چکنا کرنے کے لیے ہوتا ہے کہ آپ دوبارہ سے ایسی غلطی نہ کریں تو سب کچھ آپ کے فائدے کے لیے ہے اس میں ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے بالکل بھی ہم آ چپ چاپ پڑھا کے آگے چلے جائیں چپ کر کے اور یوں پہلا سلام کر کے آپ کو آخری سلام بھی کر دیں اور چلے جائیں تو وہ ہمارا تو وہ حق ہے لیکن ہم ایسا نہیں کرتے ٹھیک ہے اس لیے اس کا خیال رکھیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے جب بھی کسی کو کوئی مسئلہ ہو تو ضرور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی جو آئی کا پوچھ رہے ہیں احسن وحسن احسن وحسن کے ساتھ تعاون کیجیے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ ان کو بتا دیجیے میں آپ کو خطبہ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے جی اللہ تعالیٰ کی حامی و ناصر ہوں رب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہی تو وہ ہے جس کی کاٹ آدمی کو جہنم میں پھینکتی ہے تیروں کے زخم یہ بھر جایا کرتے ہیں زبانوں پہ لگے زخم یہ نہیں بھرا کرتے